بسمن الرحمن ورحم الحمد صحمد الحمد ہاں مطلب کہ نہیں معصمہ مجمدہ نشمان باقی باقی ہمارے سطح الدا کے تاشق الحمد میں سے بابر کا پیج نمبر دو سو چالیس میں ہے اور زخم مضاحہ تا کہ جائے سے یہ عبارت جو پلیا ابھی جو ہے یہ زخم موضحیٰ جو ہے سر پہ آنے والے شوٹ میں سے وہ زخم جہاں سے جو ہے ہڈی کی سفید ہڈی نظر آ جائے ہڈی ٹوٹا نہیں ہے سفید ہڈی نظر آئے تو اس زخم کو سر پہ چرب لگانے والے زخم کو زخمی موضحعہ کہتے ہیں تو ہیں اگر کوئی جو ہے ان زخموں کو کسی نے اگر کسی کے سر پہ اس طرح آمدن چور لگایا ہے تو آپ سے تو دس زخموں کے آسا میں موضح تک کا آپ جو ہے قصاص لے سکتے ہیں اس سے نیچے جہاں سے جب ہڈی ٹوٹتے ہے ادھر سے آگے فطر کے ساتھ لینا جائزے نہیں ہے تو مت وفیل اکثر مینا یعنی موضیحات سے زیادہ اس سے اوپر کا زخم میں وہ تو اب ہاشمہ ہیں ہڈی ٹوٹتے ہیں تو اس سے تو وہ جو صرف ہڈی نظر آیا گوشت کو چیر کر چھیر کر جو ہے تو اس زخم تک آپ کے ساتھ لے سکتے اس سے زیادہ میں وفیل اکثر مینا زخم موضحات سے جی ہڈی تک پہنچا ہڈی ٹوٹا نہیں اس زخم سے جو زیادہ جو اوپر کے جو زخم ہے یعنی ہڈی ٹوٹا ہے جا بچا ہو گیا یہ وہ اقسام جو ہیں یا جوز ہو تو ان میں جو ہے موزہ جائز ہے ان طبل عل الموزیح اور زخم موضحیٰ تک پہنچ ہے تو اس کا نثال لیں گے وہ پھر اکثر تو یہ جو ان طبل موضحعہ اور موضیحٰ تک تو پسا لینا جائز ہے اور یہ میت ہی ماں کانا اکثر مینل مجھے اور لیا جائے اور جو زخم آج دیا اچھا مجھے سے زیادہ ہے اوپر کا جو اخرس زیادہ زخم میں اس کو تو صرف دیا لیں گے اس کا ساتھ نہیں لے سکتا ماکانہ جو ہے اکثر مینل مجھے اور جو زخم مجھے سے اوپر کا ہے اس میں نہیں لے صلی اللہ کے اس میں جائنے کے ساتھ ہے اس میں دیت لے سکتے ہیں یو خضو دیا لیکن اس سے قساد نہیں رہ سکتے فی الکثر میں الموض موضیحد سے زیادہ والے زخم ہے وہی الکثر میں نہ شجتن موضیح سے زیادہ جو زخم ہو یا جو جائس اس میں لینا کیساد لینا ان طبل ولموضحا موضیحد تک پہنچے تو جیسے ویو حضمن جیت ماں کا نا اکثر میں الموضیحٰ اور جو زخم موضیح سے زیادہ ہے اس کا جو ہے صرف دیت لیں گے اس سے زیادہ میں لا یجود الخیساس ہو اور خساس جین فی القان موضحعہ زخم موضحاء سے زیادہ جو ہے جو گہرا زخم آیا ساٹھی ٹوٹا ہے تو اس میں پھر قصاص جائز دھیر لیں گے اور پھر اقل منہ ہاں لیکن جو ہے موضحاء سے کم میں جو زخم آتا ہے ان میں جو ہے یجود القصاص ہو اس میں قصاص بھی جائز ہے تو اس میں گوشت ہے مثلاً اس کا کھال چیرا ہے ہاں کو جو, جو چھیدہ ہے چیدا ہے تو ان زخموں میں جو ہے ہڈی تک نہیں پہنچا تو ہاں جی ہڈی تک پہنچا ہڈی کو زخم نے کیا تو عقال تو ہڈی تک بھی نہیں پہنچا لیکن گوش اور کھال وغیرہ چھیلا ہے تو ان میں جائز سے آپ کے لئے کے ساتھ بھی جائز ہے یا کہ ساتھ لینے سے ہمیں کیسے لیں گے ہمات بہانی یوقات درا سے یہ کہ مستر وغیرہ سے اندازہ کریں گے زخم کا طولن و ارضن طول اور عرض میں ہاں طول اور عرض میں اندازہ کریں گے عم کرنا گہرائے میں یعنی گہرائی میں اندازہ نہیں کریں گے طلب میں اندازہ کریں گے پھر اسی حساب سے چاقو سے جی سبھی وہ زخم لگانے لگائیں گے اور یہ جو جو جو اخست ہے اور البتہ زخم میں باقی تمام زخم کے مراحل میں دیت لینے جائے سے اول عرش یا تاوان لینے دیت جو شریع نے معین کیا ہوا زخم اس کو دیت بولتے ہیں ارش مناتی ہوتی ہے تاوان تو میں حاکم جو ہے اپنے صافیت پر جو دیت لگاتے ہیں اس کو عرش سے تعبیر ففیل حاری ستی تو کم درجے کے جو زخمیں ہیں ابتدائی ابدیات بتا رہے ہیں تمام زخموں کے حاری سط جو صرف جو اس اوپر صرف کھال اترا ہے یا زخم سے اور خون صرف ظاہر ہوا ہے لیکن خون وہاں سے بےحد گرا نہیں ہے خون نکلا نہیں ہے باہر تو پھر صرف باہر کا جو کھال چیرا چیرہ ہے تو حفیل حاری سط جو سب سے کم زخم ہے ساروں چہرے پر بدامی تعداد ہوا سا خون نکلا ہے ہاں جی تو ان دونوں میں بحیر ایک اون ہے یعنی خون نظر آیا خون بہنا شروع نہیں صرف خون نظر آیا بارہ جو ہے کھال چیر کے خون نظر آیا تھوڑا خون باہر نکلا تو اس سر میں اس کے دیہات ان ایک اون ہے تو اون میں سے دے دوں تو ایک اونڈ ہے یا دینار میں سے دے دیں تو او عشرہ دنانیر کیونکہ ایک ہزار سو ہے تو جو دس دس, دس اشد الدنانیر ہزار جو ہے دینار ہے تو لہٰذا ہزار دینار کا جو ہے ہمیں ایک فیصد کے حساب سے جو کتنا بن جائے گا دس درہم دینار بن جائے گا اور میت و درہمی چونکہ دس ہزار درہم کل دیا تو اس کا جو ہے ایک فیصد کے حساب سے جب ہوگا تو سو بن جائے گا او بقرعتان یاد و گائے یا دو گائے چونکہ دو سو گائے ہے تو دو سو گائے پہ جو ہے دو گائے ہو جائے گا اور آشرو سیات اگر دس سو ہزار بکری میں سے دے دیں چھوٹا بکری تو دس ہو جائے گا کبھی اور دس بڑے بکریاں اور وہ شروع میں سیاہت یا بیس چھوٹے میں دیں گے تو دو ہزار بکری لہٰذا جو ہے بیس دے دیں گے سغیرتن چھوٹا اور شعبہ نے کیونکہ دو سو کپڑے ہیں کہ ہر کپڑے کی قیمت ایک گائے کی تو شعبہ نے موصوبہ نے دو دو کپڑے جن کے صفات پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ ہر ایک کپڑے کی قیمت ایک گائے کی قیمت تو ہرمایا جو ہے نا حصہ ہاں جی گویا کہ جو ہے ہاں سو کی نسبت سے ہاں سو پر ایک ہوا تو اسی حساب سے اسی نسبت سے باقی جو چھ پانچ جگہ کے قسمیں ان سے بھی اسی حساب سے لیں گے تو ہر ہاں جب سو پہ ایک ہے تو باتیں بات دو سو پہ دو ہو جائے گا ہزار پہ دس ہو جائے گا ہاں جی دو ہزار پہ بیس ہو جائے گا اسی حساب سے تعداد جو ہے بڑھتا چلے گا وہ پھر دام ہی آتے اماؤضہ وہ ہم جس میں خون جو ہے تھوڑا سا جاری ہوا ہے تھوڑا تھوڑا جاری ہوا جیسے آنسو کی طرح کیونکہ دم آنسو کو بڑھتے ہیں تو خون آنسو کی طرح گرنے لگ جائیں تو باہرانیہ دو اون ہیں تو سو اون میں سے دو اون تو اسی طرح باقی ہر چیز جو ہے جو حارثہ میں دیا ہے نا حادثہ میں باقیوں سے جتنے ان سب کا ڈبل ہو جائے گا تو جو ہے توحکا خدمہ میں باہرہ نے تو اونٹ میں دے دیتا اور عیشر نے پہلے سو تھا دس تھا تو ابھی بیس دن اور میاں تاجر پہلے سو دے ہم تھا ابھی دو سو دے رہا اور مینال بقر و اشاد میں اور بکری گائے اور سب کپڑے میں بھی کمام مذہبی حساب ہے اسی حساب سے پہلے جو ہے گائے میں سے کتنا گائے تھا دو گائے تھا ابھی چار گائے ہاں جی بکری میں سے دس تھا بڑے بکری میں سے تو ابھی بیس چھوٹے بکری میں سے بیس تھا تو ابھی چالیس ہو جائے گا سو میں کپڑے میں پہلے جو ہے ہاں جی دو کپڑا تھا ابھی چار کپڑا ہو جائے گا اس ہو جائے گا کما مزہ بھی اتنے سر اسی حساب سے اول میں بتا دیا اسی حساب سے اس کا ڈبل دامیہ میں ہو جائے گا اور پھر بازیا آتی ہے ہاں جی زخم بازیا میں گوش چیرہ ہے اور مطلحمہ اور گوش پورا چیرہ ہے تو یا خال چیرا یا گوش چیرہ ہے اس میں صلاح ستاب تین سو میں سے تین اونڈ اب سلاپرب ہے کہ جب میں تین تین اونٹ دیں گے تو جب سو پہ تین اونڈ سو اون پہ تین اون دیں گے تو باقی پہ اس حساب سے ابھی مقدار ہے اور اس حساب سے منصار آئزاد دوسرے آئزاد میں بھی اس حساب سے دیں گے تو اون میں دیں گے تو آپ نے سو دے دیا ہاں جی اور سو پر تین دے دیا تو گائے میں دو سو پر چھ ہو جائے گا ہاں جی درہم میں جو ہے ہزار پر تیس ہو جائے گا کیونکہ ایک ان کا دس برابر ہو گیا تو تیس ہو جائے گا اس طرح جو ہے گائے دو سو گائے ہیں تو اس پہ جو آپ کو چھ گائے دینا پڑے گا دو سو کپڑے ہیں تو چھ کپڑے دینا پڑے گا اسی طرح اور دس ہزار درہم ہے تو یہاں پر جو دس ہزار میں سے ہاں جی پہلے سو تھا تو ابھی دو سو ہو گیا ابھی چھ سو ہو جائے گا چھ سو درام ہو جائے گا اسی کے حساب سے آگے بڑھتے چلیں گے اور آ, وہی سمہا کی وہ زخم جو سمہا سے ملاقات ہیں ہڈی کے اوپر چلا ہوا سفید جو ہیں چادر ہیں ہاں جی ابھی اس چادر کو چیرہ نہیں ہے اس سفید چادر تک زخم پہنچ گیا تو اس میں ہر بات ابھی چار چار اونٹ ہے چار اون ہے سو پہ چار ہیں تو ہمیں سارے اجناس باقی تمام اجناس میں سے بھی کمام بھی حساب ہے اسی حساب سے تو باقی سب میں جو پہلے قسم میں جو ہے نا میں حادثہ ہے اس کو چار گنا کر لو باقی صاحب نے زخم حادثہ میں جو دیا تھے پہلے زخم کے جو دیا تھے اس کو اس کو جو ہے باقی صاحب میں اس کو ہاں جی چار گنا بڑھاؤ اس کو تو لہٰذا اگر دو ہے تو آٹھ ہو جائے گا دس ہے تو آشی ہو جائے گا ہاں جی اور اسی طرح جو ہے دس ہے تو چار گنا چالیس ہو جائے گا بیس سے تو اسی ہو جائے گا اس حساب سے معیار وائی پہلا والا ہے اسے کو آپ بڑھاتے جانا ہے اور موضیحت زخم موضحیٰ میں جو ہڈی کو نظر آ رہا ہے تو خم ست آپ پانچ اونٹ خمشت آپ قرطن پانچ اونٹ ہاں جی تو سو پہ پانچ اونٹیں تو آپ ان شاء الر باقی تمام اجناز میں کپڑے میں بیڈ بکریوں میں دینار درہم میں جو ہے مثال اناج کا معاملہ جیسے پہلے گزرا باقی سب میں کیا ہو جائے گا جو پہلے کے میں جو آپ نے ایک جیسے نہ سو پہ ایک اونٹ تھا تو باقی چیزوں کا بھی بیان ہو گیا تو اس کو پانچ ہزار ہزار دے دو اس کو جو ہے ہاں جی پانچ ضرب دے دو تو اسی حساب سے آگے چلے گا ہاں جی تو سو پہ اگر پانچ ہے تو دو سو پہ کتنا ہو جائے گا پانچ دو دس ہو جائے گا ہاں جی دو ضرب پانچ ہو جائے گا پانچ میں اور جہاں دس دینار ہے وہاں پندرہ دس ہزار پانچ ہوئے تو پچاس دینار بن جائے گا ہاں جی جہاں سو دینار ہے وہاں پانچ سو دینار ہو جائے گا اسی طریقے سے چڑھے گا اور پھر ہاشیمہ جو ہے زخم آپ کے ہڈی ٹوٹا ہے ہاں جی ہڈی ٹوٹا ہڈی کو دراز آیا تو اس میں تو اب دس اونٹ ہے ہڈی ٹوڈا ہے تو دس اونٹ ہے اب تیرا باہر کے جب میں دس اونٹ ہے تو جب جو ہے سو پہ دس ہے تو اب ان ساری الاجناز باقی اعدنان میں سے اگر آپ کپڑے میں دے دیں گائے میں سے دے دیں بے بک دن ہم دنان میں دے دیں تو باقی تمام اعدنات سے کم آم آزاد جس طرح پہلے گزار اسی حساب سے باقی سب میں ہم نے جو ہے ہاں جی پہلے قسم میں جتنا آپ کو تعین ہو گیا اس کو ضرب دس کرو ہاں جی جیسے پہلے کے میں جو ہے گائے میں سے دو تھا تو ضرب دس کرو بیس گائے ہو جائے گا بکری میں سے جو ہے بڑے بکری میں سے دس تھا تو ضرب دس کرو تو سو ہو جائے گا اسی طرح جو ہے بھاقیوں میں بھی وہ ہل منعقل اور زخمی منعقد جس میں ہڈی جاوجا ہوا ہے جگہ سے ہٹا ہے تو اس میں خم ستا شرح اس میں پندرہ گائے اونٹ ہیں تو اونٹ میں پندرہ دیں گے تو امین باغ باقی بے حساب ہے کما مزہ باقی میں اس حساب سے جیسے گزار گی تو باقی میں کیا ہو جائے وہ ایک کس میں اول میں حارثہ میں جتنا بتایا ہے درہم میں سے جتنا بتایا گائے میں جتنا بتایا دینار میں جتنا بتایا اس کو آپ ملٹیپلائی کریں پندرہ سے ہاں جی کیونکہ اس میں پندرہ ہیں تو پہلے میں ایک تھا ایک اون تھا ابھی اس میں پندرہ ہیں تو, تو باقی جو اجناس ہے ان میں بھی آپ پندرہ سے ضرب دے دو تو جو ہے جتنا تو بنے جیسے مثلاً پہلے میں بکری دس تھا ہاں جی ضاہم حالسہ میں بکری دس تھا تو ابھی آپ اس کو ضرب لگاؤ پندرہ سے تو ایک سو پچاس ہو جائے گا ہاں جی اور اگر بیس ہیں ہاں جی تو پھر ضرب جو ہے دس میں بیس کرو تو کتنا بن جائے گا دو سو بن جائے گا اسی حساب سے باقی چیزوں میں باقی واقعی بے حساب حساب سے کم مزہ جیسے کہ قسم اول میں گزرا ہے اور پھر معمو میں زخم و مامو ماموما ہاں جی زخم ماموہ مام کیا جو عمر راز تک پہنچ گیا جی ٹوٹ کے زخم عمر راست تک پہنچ گیا دماغ جیسے تھیلی میں تھیلی تک پہنچا تھیلی جی جی پہنچ جی کو پھاڑا تھیلی میں سل سد تھی دی. وہ کل دیات کا ایک بڑے حصہ ہے تو اگر سو اون ہے تو اس میں تینتیس صحیح ایک بٹہ تین بن جائے گا سو پہ تینتیس صحیح ایک وٹہ ہاں جی اس کو بن جاتا تو جو ہے واہ کا تہائی ہے سر تو یہ اونٹ کو تاثر کریں تو تو وہ سلاس و سلاسن اون اور ایک کا تہائی تو تینتیس سے ایک بٹے تین بن جائے گا تینتیس اون اور ایک اون کا تین حصہ کر کے اس کا ایک حصہ حصہ تو یہ جو ہے زخمی عما کا احساس ہوگا تو یہ تو جو ہے اس مممہ میں تو وہ باقی باقیوں میں جو ہے بھی حساب ہے حساب سے تو باقیوں میں جتنے اس کو تین سے تقسیم کرو ہے باقیوں کی ایک ہے تو تین سے تقسیم کرو ہزار کو تین سے تقسیم کرو ہے جی دو کو تین سے تقسیم کرو اور اس سے اسی طرح ہے باقی دو ہزار کو تین سے تقسیم کرو دس ہزار کو تین سے تقسیم کرو تو جتنا باقی رہتا ہے وہی اس کے دیہ بن جائے گا امت دامی باہر تو بھارت زخمی یعنی دماغ کی تھیلی تب پہنچ جائے دماغ تب پہنچ جائے تھیلی بھی پھاڑ کر فعی لیتی ہے وہ زخمی تحریر کو خریدت دے اور دماغ کی تھیلی کو بھی پھاڑ دیتا ہے تحریری پھاڑ جائے خرید تھیلی کو اسی سر والموت اگر وہ من الحیات تو اس شرمی موت زیادہ نزدیک زندہ رہنے سے ماں زخم کے ساتھ تو اس کے لیے جو ولاً تو موت آ گیا تو موت آ گیا کے ساتھ ہو گیا اس کی پوری دعت لیکن والا کو درت اگر معین کیا جائے بہا اس میں دامغا کے لیے کوئی دیا تو کان دیت دیا تو اس کے دیا دیئے معمومہ جو ظاہر جس کے زخم جو ہے دیا دیا معاممہ ایک تھا ہاں جی ایک بر تین اونٹ تو اسی پہ زخم دیت معموما کا جو دیت ہے اتہائی دیت اس پر پلس بیا زیادت حکمات اللہ دن اس پر مزید اضافہ کریں گے حاکم اسلامی جو کتنا اور اضافہ کرتے ہیں اس کو ایک تہائی دیت پہ جمع کریں گے اب وہ دس کرتے ہیں بیس کرتے ہیں جتنا کرتے ہیں ولیل علیہ اب وہ جس پر جو ہے یہ زخم وارد ہوا ہے فقصیاب مجنا علی کے لیے ہیں اس اس زخموں میں خساس لینا ہے خساس لینے میں بھی مدار الموضح موضیحات تک جو میں ہڈی ٹوٹنے تک جو ہے ہڈی نہیں ٹوٹا ہڈی نظر آنے تک کے زخم کا خساس لے لیں اور باقی کا جو ہے وہ مطالبہ اس سے زائد جو اضافی زخم آئے اس پہ مطالبہ کریں الل موضیحٰ سے جو زیادہ اوپر کے جو زخم ہے زیادہ شدت میں وہ یہ سم تو اس کا دیال لے لیں تو یہاں زخم ماموما میں کیا ہو جائے گا زخم معمومات پہ اگر آپ جو ہے مجحد تک کا قصہ لے لیں تو مزح کا دیا پانچ پانچ پانچ, پانچ اونٹ تھا وہ آپ ساخیت ہو جائے وہ دینا نہیں پڑے گا باقی جیسے اوپر جو شوپر جو زخمی ہیں ان کے دیا لے لیں گے تو وہ باقی کتنا بن جائے گا وہ یہ سامانیہ تو عشرہ سمیان جو وشرو نے بحران وہ بن جائے گا تین اٹھائیس اونٹ وصول صبح اور ایک اونٹ کا حصہ یعنی اٹھائیس صحیح ای ایک بٹر تین جو ہے اونٹ اس کو دینا پڑے گا ہاں جی کیونکہ تینتیس ایک برتن میں سے اچھا آپ نکالو پانچ کو تو پھر جو ہے اٹھائیس صحیح ایک برتن باقی آئے گا یہ اس کو دینا پڑے گا اگر زخم معموما میں کے ساتھ زخم کے ساتھ نہیں سکتے ہیں زخم معموما آیا ہوا ہے تو اسے اوپر کے زخم کا ذیل لے لیں امنا دینار دیرہم دینار سے اگر دیا لے لیں وہ دیرہ ہم بکر گائے بیٹھ بکریاں والنا و سو کپڑا میں کما مزہ جس طرح پہلے گزر کے ابھی دار سلوس ایک تین کے حساب سے و زیاد باقی کا حکومت ناکیم اسلامی جو اضافی زخم کا جو لینے چاہے وہ لیں آج کے اندر یہیں پر اتفاق کرتے ہیں